ایک منسانہ بیش شدمت ہے سمات فرمائیے گا ہنسی بزاق میں آمکانہ گفتگو یہ حرکت چل جاتی ہے لیکن سنجیدہ دکھ چک کے معاملات میں عام کا آمکانہ گفتگو یہ حرکت کی سرے سے گجائش نہیں ہوتی بکشو کے بیٹے کا اس قصہ کی سگی سالی کی بیٹی سے نکاح ہونے جا رہا تھا شوکے کی ماں اور بہنیں مختلف نیت کے شغن کر رہی تھیں۔ وہ سب خوش تھی بتا تو خوش شوقا بڑا خوش خوش تھا بخشو بھی خوشی خوشی انجام دے رہا تھا جو بڑا باندھے گلے میں مالا ڈالے پر بیٹھنے لگا بخشو نے نیا ہی تماشا کھڑا کر دیا اس نے شوقے کو گولہ لگا لیا اور زاروں کو تار رونے لگا یہ بالکل الگ سے بات تھی اور سمے سے بالا تھی لوگ بیٹیوں کی شادی پر بیتوں کی شادی پر خوشی مناتے ہیں یہ اہم اکل ہو رہا تھا پاگا اس میں ممول اور حسب عادت آپ کے سے باہر ہو گئی اس در کوئی زیادہ ہی ہو گئی اس نے بخشو کی بیجہ بیجہ کھرا دی بخشو کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں اور الگ سے بات نہ تھی برداشت کر گیا برداشت کیوں نہ کر دا جب سب فٹ کے دے رہے تھے خوشیاں غم وغصہ میں بدل گئی تو وہ تو خیر ہوئی چاچا فضل ساتھ تھا اس نے بیٹ میں پڑ کر بچ بچاؤ کا رستہ نکالی لیا ورنہ جنگ عظیم کاغاز تو ہو ہی چکا تھا تمام رسمیں ہوئی شوقیں اور گھر والوں نے دیلی ہنسی خوشی میں سب نبایا ہاں البتہ برائیوں کی ہاں براتیوں کی ہنسی اور کہہ کے نہ کہتا بخشو نے حرکت بھی ایسی کی تھی آج تک دیکھنے سننے میں نہ آئی تھی وہ باتیں بھی کرتے چلے جا رہے تھے اور بخشوز گفتگو بھی رہا دوسری طرف لوگ یہ بھی تو سوچ رہے تھے کہ بخشو نے ایسا کیا تو کیا تو بخشو پاگل نہیں چانا بہانا اور چار بندوں میں بیٹھنے والا تھا معاملات میں لوگ اس سے مشاورت کرتے تھے اس پتا نہیں اسے کیا ہو گیا جو اس طرح کی باتیں بات اس طرح کی حرکت کر گیا سب خاموشی اور حیرت میں شوق کی ماں اور بہنوں نے نئے کی کے گھر آنے کی خوشیاں منائی رات گئے تک بخشو پلہ جھاڑتا رہا جیب ڈھیلی رکھنے کے باوجود چپ تھی اور ذہن ناک نگاہ کا شکار رہا روٹی پانی تو دور کی بات کسی نے اور دیر تک چار پائی پر کروٹ لیتا رہا دھوم کا ولیمہ ہوا اچھے خاصے لوگ بلائے گئے تھے خوب وصولیاں ہوئی کتوانی کے کئی کوڑے پرنے کالے ہوئے تمام خرچے بخش کی سے ہوئے लेकिन हर किस्म की वसूलियां पा के पल्ले बनी उस रूस भी उसे किसी ने पूछा था उसकी कुत्ते से ज्यादा न थी शादी गुजर गयी लोग अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए साफ जाहिर है बख्शु के साथ बुरी हुई होगी میں کئی دن بطور چلتا رہا گرفتار ہے کون معاملے کی بیٹھا ہوا تھا اچھو نے پر اور ملاقن پوچھی لیا یار بخشو تمہیں کیا سو جی کی بیٹی کی شادی پر خوش ہونے کی بجائے اسے گلے لگا کر باہ باہ کرنے لگی کتنے آمک ہو تم بھی بخش جذباتی سا ہو گیا اور کہنے لگا آج تک سنتے آئے ہیں بیٹیاں پرایا دن ہے میں کہتا ہوں یہ غلط ہے بیٹیاں نہیں بیٹے پرایا دھن میری اما نے ابا کے ماں باپ بہن بھائی سب چڑھا دیے یہی نانی اما اور ممانع نے کیا خیر ان کو چھوڑو تم سب بھائی الگ الگ ہو گئے تمہارے بڈا بڈی بےچارگی کی زندگی گزار رہے ہیں کچھ لینا دینا تو دور کی بات زبان شوکا بھی دوسرے ہفتے میں ہمیں گیا. گیا؟ کا مم, کا ہے ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے میں بھی چوری چھپے ماں سے ملنے جاتا ہوں کیا تھا تم سب اپنے گری بانوں میں جھنگ کر دیکھو کتنے کتنے کو اپنے میں باپ کا فرما بردار بدار ہو بہن بھائیوں سے کتنی اور کس سطح کی قربت رکھتے ہو میں کہتا ہوں بیٹیا نہیں بیٹے پر آیا میرا بیٹا دور ہو رہا تھا کیوں نہ تھا؟ بخشو کی کھری کھری سن کر سب کو چپ سی لگ گئی ایک ایک کر کے سب اٹھ گئے بخشو کے لئے یہ ملوم نہ ہو سکا سچ کی کرا کرواہٹ برداشت نہ کر سکے یا ددامت کا گھرا کچھ زیادہ ہی گہرا ہو گیا تھا شکریہ جا